تو وسلام اللہ على سید رسول و خا تمل محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبیل من عناب علی آمنت باللہ اسقدق اللہ مولانا العظیم واسقدق رسولهن بجل کریم الامین رسک وا سحبی کیا سدی حبی بل السلام علیکم حمد و درو تو بعد آج اس کی دعا ہے حق تلا جلا مجد حل کریم نا چیز ناندان دوست شہادت آفیت ادارا نتا فرماوے اج خطبہ جماعت المبارک جو بیان ہونا ہے اس کا حضرت بریلوی کی زبانی میں صرف ایک جگہ تے روپ پہنل لایا ہے اور اتے صحیح طرح سیٹ نہیں ہو سکی ضلع بہاڑی اندر اور یہ ہے ضروری اس واسطے کہ اس نال سنی پچھان ہو جانی ہے بہت سنی کون ہوگی تھی کہ اج کل سننے دی پچھا این عام کر دیتی گئی کہ نو بھی نی سمجھا جاندہ ہے تے بڑے بڑے مرتدہ نو سنی سمجھا جانا ہے مہاد وجہ جی یا یارسل آخر نے اور یارویں دیں دن یعنی یا رسول اللہ تے یارویں شریف یاتا یا دربار تے جا چادر جادر اے سنی دی پچھان شمار واسطے تیار ہو جانا جی سننی یا کھو نا تو تیار ہو جانا ہے کیونکہ برش دی نسل جو اے کام کرتی پی تو اندر کہڑا اور بڑے بڑے مرتد لوگ جہڈو کافر نے پکے جنہوں نے کفر دے اگے ابو جہل جیسے کافر دا بھی کفر شرما جائے وہ بھی یا رسول اللہ کہہ چنتے ہیں اور بالخصوص نیچری ٹولہ انہوں کا تو کم ہے کہ جس مذہب والے ملنا ہے وہ سے اس را لویاں پہ اگے یا رسول اللہ آخر بالکل سوکھا ہے मिस्टर जनाह जड़ा जरा नैचरी चगलिया लटू कर लगर यह पहचान इमाम अहल सुन्नत की दसी सुनीयत की पछाण यह सामने हो गए ना फिर نیچری ٹولہ بڑا چھیتی نال پچھاڑیا جائے گا اور نیچری سنیت کا پردہ نہیں پا سکے گا رات گجرات شہر نہ چیز کا موزوں سی نیچریوں کی پہچان آلہ حدرت امام احل سنت کا بیان اتے وہ اتے ہوں سنیوں کی پہچان نشانی آلہ آدرت امام اہل سنت کی زبانی تو دینے, پھر جہ سو باہر سمجھتے ہیں انہوں نے بھی چانن ہو جانا تو جی آپ سنی بڑے پھرتے نے دعوے ان شیشا ہو جانا بھی اے آئے ہاں کہ نہیں میرا رات گجرات جلسہ پہلوان ڈیڑھ سو بندہ میرے تک آ چکے سویرے کا نو بالی ندیا تے کیوں سدیا جی تین پتہ نہیں یہ سنیاں دے خلاف بول رہا ہے ڈیڑھ سو بندہ انہیں وہ مرد کوئی چنگا پیرا کلو والا یار گل یہ بھائی تھی بیٹھو <تصفح> بولے گا میں بھی قرآن قرآن جدو بولے تسی اٹھ کلویا جی تو مڑ ڈیڑھ سو چیک نہیں لبا جاٹ کلو اجائے ہے سن سارے انہیں جتھے فضل احمد چشتی لگا لکھا سی کپڑے لوا لے آخر پورے گھر کی دعوت میں خبرسہ نو پوچھنا وہ تزدیک شریعت دے مطابق وہ برائی نہیں ترائی صرف ہی لگا ہے فضلے احمد چشتی جس کپڑے تگا ہے وہ کپڑا ہی برا ہے اور وہ سب تھی برائی ہے وہ اتارو تاری ماں دی فوٹو ننگی ٹنگی کڑی رہے تھے بہن کی وہ تک برائی نہیں لگی وہ تو میں نہیں سنیا کہ تصا بھی گجرات شہر دے اندر کسے نکر تو اتار دیتا دے میں خیال پہلوان جی اتو ہی اندازہ لگا کہ دین والے نے اسلام والے نے مسلمان نے باہ پھر پہلوان ہو جوں گلا چار کی تو ہوا چانن پہلو تو وہ بھی کو تل کے کھڑے سن جدو چار گلا انہیں آخیا بول چشتی صاحب جے میں مردی آؤں بول ہوں سان کھلی سان کھل گئی تو بول ہوں جان بھی جائے تو سانج آیا سی بار صورت بڑا ایمان والے بندے اتنے پھر جناب بنے لگے ہاں انہیں سب تنظیم جماعتہ تاریخ لانت بھیج چڈیا جناب انہوں نے بس جی لو جی اے ہوں سنیا دی پچھان سنو اللہ تعالی دے فضل لار. چاٹ دے اندر تصا سنی پچھان لین بڑے بڑے ملا شیخ خل عدیس تنیت تو باہر نظر آؤ گے امام اہل سنت کے بیاانک <coughs> آلہ حضرت سرکار نے وقت تھوڑا میں گل ہو اضافی دائیں بایاں نہیں لگتا آلہ حضرت امام اہل سنت نے فتح ادویا جلد نمبر انتی اور صفحہ نمبر چھ سو تیرہ د امور اشرین در امتیاز عقائد سنیین نیم کا پایا ہے او سمجھو ایک مختصر یا رسالہ ہے آپ دے دور دے اندر ہو اس طرح سنیت دے کئی نیچری پردے پائی پھر دے سن کئی وابی پردے پائی پھر دے سن دیوبندی پردے پائی پھر دے سن پچھاڑ نہیں تھی ہوں بڑے بڑے تگڑے مولویوں مامل سنت نے ہندوستان دن پچھاڑ دیا بھی نشانیاں دسیا کہ آ نشانیاں ہوجے جی نہ ہونی ہو سکتا لکھ پردے پائی پے لکھ چادر چڑھا پسے اعتماد نہ کرا جے وہ بھی چیزاں اج میں سنا پہلی شہ آپ نے نا, وہ تو کئی وارا, لیکن ہون موجود ہے, حوالے اس تکرار پہ وضاحت گا. پہلی لکھیے, آپ سرکار نے, اور اے آپ کلم ہے اے گال لکھ گیا ایڈی وی میں حضرت قلم تو سوا نہیں پاس اگریز کا دور یہودیت اگریزیت چھائی ہو وے. ہاں بڑے بڑے پیروں میں شریق ہو گئے ہوا حدرت سر لکھ جائے یہ گل پہ دستی ہے کہ واقعی تلا حدرت بنے ہی یہاں گلا ایلا حدرت لاک لکب پینا کوئی تھوڑی گل نہیں تو ساضہ لگاؤ کہ پورے ملک دے اندر ہندوستان دے اندر آلہ حضرت دا لفظ بولیا جاتا ہے کہ ہر بندے دا ذہن جانا ہے کہ یہ بریلی شریف دا امام ہے <متحدث> <متحدث> اے اے نا کہ نال کوئی احمد رضا کوئی نام نہ نہیں لیا جاتا صرف آلہ حضرت رکھیت پہنچ جاتا ذہن کہ ادھر ہی جان یہ میرے اس امام نو محض عشق رسالت دے اندر جی غیرت ملی ہے نا اس غیرت نے مقام دیتا دتا اس بندے نہیں ویکیا اگوں کون بس جدو دین دے اندر یا نبیان پاکان دی تعظیم نبیا پاکیم کسی پاسو اس بندے کمی ویکھی ہے نا اس اپنے کلم دے گھوڑے نو دوڑا دیتا دتا ہے پہلی گل آپ نے فرمائی ہے سید احمد خان الی گڑھی اور اس کے متابے سب کفار ہیں یہ پہلی نشانی آپ نے لکھی یہ ہو گل ہے جیڑی آپ دے کلم تو نکلی ہے اور, اور میں ہوئی ویکیا کسی کے قلم چی وڈی گل نکلی سید احمد خان علی گڑھی اور اس کے متا سب کفار ہے جہاں یہ منے وہ سننی جا منے وہ سننی نہیں اج دے پچھا راستے پہ بڑی پوچھو ہاں بھائی احمد خان گڑی دار اتنا بڑے کام کیا قوم کو ترقی کی تعلیم دی کیا کہہ رہے ہو سمجھ لو اعلان ہے شیتانے ود فرقے اہل سنت تو خا رہے جی سنی نہ سمجھا جے چاہے وہ گلاب دا پانی لے کے دربار نو دھوندا پیا جے اندر فرما ہونے پلیت پانی مجھ لا پلیت ہاتھ میرے لا <صحر> سننی نہیں <نئن> <متابع> دے دے آن ہندوستان کے سنیا نشانیاں نے ہندوستان کیوں عرب دے سر سید اپنے سن اتنے پھر ہو سید سن جان کی پچھان دے پچھا کر کے تو سنی پچھا جا جاتے سن بھائی آ یہ سمزیر دے خلاف ہے یا نہیں او در پھر حضرت دے دور دور دی گل تو بعد بھی ہاں پچھا پھر وکر پچھا وکری نشانیاں سن پھاڑ وہ جی بنکیاں دے کیوں نکل آئے یہ ڈالڈے کئی بنکیاں دے نکل آئے تو پھر پچھاڑ دا طریقہ دیسی دے, دے ڈالڈے دا وہ آپ اپنا ہی ہوں دا ہے. اسی طرح یہ نام مراد ڈالنا بناسپتی جنس بہت زیادہ پیدا ہو گئی سکولی جنس بناسپتی بہت زیادہ ہو گئی یہ بناسپتی جنس ہے سمجھ نو آخیا کرو بناسپتی جنس اسا بناسپتی ہیں کی سیاسپتی بنتی باقی سکول ملنے وہ بنتے ہیں تیار ہوتے ہیں जे आखिर जना सुन पति आशिक रसूल सी आप पहली निशानी वेखो जो थो मे पास आ गल नजर आ जाए तो सरसुवर अपना प्यो समझना तो सुनी कि जेड मुला है تھی کہ اے ہے قرآن خدا دا کلام نہیں آلہ حضرت نے اس گل وضاحت فتح رزویا پندروی اعتقاد الاحباب رسالے رسال اعتقاد الاحباب احباب فل جمیل ول آل ول اصحاب رسالہ یہ اتقاد ال احباب فل جمیل ول مستفا ول آل نے اسحاب یہ آپ نے رسالہ لکھیا لکھا تے بے مثل مسل رسالا اللہ تعالی دے بارے نبی پاک دے بارے آل دے بارے اصحاب دے بارے کی اقیدہ رکھنے اس رسالے چلہ حضرت نے کھول چڈیا اور میں کل اس کا مطالعہ ہے دل ٹریا ہے اللہ سبحان اللہ, اللہ اس رسالے کہ نیچری ٹولہ یہ سمجھتا ہے نوزال نبی آندے نے خدا دا کلام آخر خدا دا کلام نہیں ہوں نبی دے دل چارا اٹھتا ہے نا فوارا پانی دا ان آخے اپنی گل اٹھتی تو وہ فر دل تلا کلام خدا کلام ہوں نہیں اور ہوئی لکھیے کراچی تو جڑا پروفیسر چھاپتے دینے کہ سر سید خدا کا کلام قرآن کو نہیں سمجھتے کہ وہاں لکھا ہے پروفیسر لکھا ہوں مینو حقیقت کھلی بھائی سکول سر سور اندر تابے دار جڑے نے اللہ تعالیٰ دا ذکر نبی پاک دا ذکر کیوں رکھا اسلامیات کی رکھا ہے میں منڈ تے پہنچیا خدا تعالی دا ذکر رکھا مہا خالق ہونے کے حیثیت سے کہ وہ پیدا کرتا ہے بس اگا ان کا کوئی تین کوئی ہدایت ہے اس دی ن کوئی نظام ہے اس کا نا یہ تو سو جی اسلام یادو گے نا تو حیثیت یاد تو عرب کا مفکر سمجھ کر جیسے ہر علاقے کا کوئی نہ کوئی مفکر ہوتا ہے نوزب باللہ من ذالک محمد عرب کی قوم کے مفکر تھے وچ عرب دی قوم دے لفظ کھڑے ہوندے نے ہاں دوسرا وہ آخری نے دوسری حیثیت لیند نے رحمت کہ آپ سرکار رحمت لال امی ہے پھر مطلب کی گے کہ آپ سرکار کافر ہر طرح کے لوگ کا راڑ پیار کرتے سن محبت ورد دے سن کسے نو کچھ نہیں دے سر آپ رحمت نے رحمت دا اے مانا کر کے تے بالا تباہ تے برباد کر دینا ہے نبی سرکار دی گل کر کے بھی کافر کر لینا ہے حضور سرکار دے رحمت کا مانا کرنا کہ آپ سکار علیہم کرتے چاہیے آپ پیارا جڑے سور دور آدھے کہ اسلامی یا تو سمے اگر وہ اسلامیات کفریات نہ ہوئے میری دبان بن چکا یہاں نو کی پتا کی پیا نہیں پیا انگریز جو کچھ رکھا ہو اسلام ہو سمجھا جا قصور ہے صرف عرب ادھر ویکو میں اگلے دن تو اتنے کتاب لکھائی سو عظیم آدمی سو عظیم آدمی مائکل لکھی گل بن اگریز اس پہلے نمبر نبی پاک نہیں آخرتی نے کافر کہ سوال عظیم آدمی انگریز یہودی ظالم ویشی گنڈے سب طرح کے بندے پا کے ہزور پاک سو عظیم آدمی تاکہ پاک نبی سرور دے مکر... سامنے سوا لکھ نبی نہیں بہ سکتے یعنی آپ سرکار عظیم بندے سوا لکھ نبی نیو. آپ ایک بے ہیں. عظیم بے مثال نے آپ کا عظیم, عظیم ہے ہی گو آپ کا عظیم ہے ہی گو نہیں لگنوں نے کافر عظیم چکوایا نالو پھر بچ آخیا کہ محمد نے توحید کا تصور عرب کے یہود نشارہ سے لیا تھا یہ سو عظیم آدمی کتاب لکھا ہے محمد نے توحید کا تصور سارا سے لیا تھا اور اے پڑے گا منے گا چاہا نبی ہوا نبی جب کائنات نہیں بنی کوئی نہیں ہوئی نبی اس لیے اپنے رب دی کامل مارفت رکھتا نبی تو نبی میں اس وقت بھی نبی سن جس لیے حضرت آدم اپنے روح جسم درمیان کشم کش ایمان نال دسو جاس وقت سونا نبی نبی ہوے کیا وہ رب نی پچھانا ہونا چافر چا لیکن انہیں حضور دا ذکر کر کے تمہوں کافر دی سوچی اسی طرح سکون چنا کرایا کہ اسلامیات جی ان رکھی ہے سور د سور اس رنگ رکھی اس رنگ بھی اسلامیات رکھا جس ہوئے نبی پاک کافروں کے ساتھ جہاد کرتے رہے کافروں پر سختی کرتے رہے اور کافروں میں کافروں کے سختی دا کا آپ یہ امر تھی کہ <تصفيق> لگا کھڑا ہو خل کے عظیم یہ بیان ہوا کھڑا ہوا کہ سارا نبی پکافت سخت سی اندی اسلامیات اگر وکھا دو تو یہاں کا اسلام میں قبول کرنے تیار ہوں سمجھ آئی ہاں اندازہ لگاؤ کدا دھوکھا کیتی رکھا ہے اسے اسلام میں کہہ اسلامیات نکال دی گئی محکمت ہے کدو سی پلند ہےگڑا کی نگاہ اسلامیات سی سل پرو فیصلہ اصل انہیں اسلامیات کے ایک ایک سکے نکر کریے دکھو رکھے اگے ایک پہلی نشانی دوسری نشانی وقت تھوڑا میں پوریاں کر لوں گا توجہ نال بولو صبح اللہ رافیت قرآن عظیم کو ناقص کہے یا مولا علی کر رما وجہ یا کسی غیر نبی کو امبیا سادتی علیہ السلام میں سے کسی سے افضل بتائے کہاں کرو مرتب ہے دوسری پہچان کہ قرآن عظیم کو ناقص کہے یا مولا علی کر اللہ وجہ یا کسی غیر نبی کو انبیاء سابقین علیہ السلام میں سے کسی سے افضل بتائے کافر و مرتد ہے دوسری پہچان سیا جا قرآن آخ ودیں آخ ایک لفظ نہیں گھٹ ود یا مولا علی سرکار نو کسے نبی تو اچی شان آخے یا مولا علی تو علاوہ کسے غیر نبی نو کسے نبی تو اچھی شان آخ وہ کافرے مرتدے مسلمانوں کے شمار ہی نہیں ہونا جی وہ یہ گل منے سمجھاؤ دوجی نشانی سنیاں آ پائی گئی جڑا نا نا نا وہ بھی کلمہ گو ہے اور ٹھیک ہے مسلمان ہے سمجھو یہ سنی نہیں تیسرا نمبر رافضی تبرائی جہ صحابہ کرام حضرت معاویہ تک نو برا آخ فقہا کے نزدیک کافر ہے اور اس کے گمراہ بداتی جہنمی ہونے پر اجماع ہے فکاہ کافر آتے نے متکل می آدھے گمراہ بتتی جہنمی گمرہ بداتی جہنوی تمام امت علماء اتفاق ہے یہ ہے تیسری نشانی جیسا سن کے اے گل وہ سامنے آخو بیاں جہاں صاحب تبرا کرے فکاہ نزدیک کافرے پکا سارے آلم نزدیک جہانوی تے پکا ہے تے بداتی تے گبڑا ہے اگر اس حال مر جاوے بغیر توبہ تو وہ سن کے تے آخ بالکل ٹھیک پیال ہے تو آخو سننی ہے تیسری نشانی سننی دی پوری بچا گئی تھے نمبر پہ جو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرات شیخین رضی اللہ تعالی عنہما پر قرب الہی میں تفصیل دے وہ گمراہ مخالف سنت ہے۔ شیخینwidehat وی شیخینwidehat نہیں مسلمانوں دی زبان نے, نے دے حضرت ابوبکر تے حضرت عمر نو سبحان اللہ شیخاں نے بزرگوں اے مسلمانوں دے پہلے دو بزرگ نے دو بڑے نے بندہ مولا علی ابو قرب قرب بکر آخ حضرت ابو بکر نال اللہ تعالی بار وڈا قرب دا مقام مولا علی کامراہ اور اہل سنت مذہب مارے اہلے سنت صحابہ تو لے کے تمام دے تمام اولیاء اہل بیت صحابہ سب اس گل کے متفق نے کہ کو بھی لکیا تو بعد ابو بکر عمر بکرو امر بندہ کوئی سمجھ آ لا, لا, رہی نے کوئی نہ لوگ پچھان ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی سننی دی بولو چال اللہ یہ چھپے موتی نے رام مرادا نے پتہ نہیں کتنے لکا کے رکھے نے تے بیان نہیں کیتے لکھے پے بیان نہیں ہوئے اچھا پانچ نمبر پانچ نمبر جنگ جمل و سفیم میں حق بدست حق پرست امیر المنی علی کرم اللہ تعالی وجہ چندہ چند کرتا ہے مگر حضرات صاحب کرام مخالفین کی خطا خطائے اجتحادی تھی جس کی وجہ سے ان پر تان سخت حرام ان کی نسبت کوئی کلما اس سے زائد گستاخی کا نکالنا بے شک رفظ ہے اور خروج از تعرا اہل سن سنت جو کسی صحابی کی شان میں کلمہ تان و توہین کہے انہیں برا جانے فاسق مانے ان میں سے کسی سے بغض رکھے متلا رافضی ہے کیا مطلب مولا علی سرکار دیا دو جنگہ ہوئی ایک جنگ ہوئی سن ایک جنگے جمل ایک صفین جنگے جمل حضرت سیدنا زبیر انہ دو ہوئی سی صحابی عاشرہ مبشرہ حضرت تلحا تدرت زبیر انہیں پاک چڈو یار میرے چلنا پاؤ ادھر ہاں میں دعا کر دیا ہوں پی دعا ہی ہوں جو کچھ کرنا پہ دعا توجہ نال بولو سبحان اللہ جنگ جمل حضرت طلحہ حضرت زبیر دو صحابہ انہوں کی ان ہوئی مولا علی سرکار ان یہ جمل حضرت طلحہ زبیر جہاں کرنے والے یہ دو اشرا مبشرا نے اشرا مبشرا ان دس صحابہ نو آنے نو نبی کریم نے دنیا چ جنتی ہوتی ہے جنہوں آپ دا دا آشرا. مبشرا. مبشرا آشرا آشرا آتے نے دس نوبی مبشرا آتے نے جنہوں بشارت سے خوشخبری دتی گئی ہو دہ صاحب آن اس جنگ نو ننگے جمل کیوں نے جمل نے اونٹ عربی اما سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ پاک عائشہ پاک اے اونٹ مبارک تے سوار ان؟ بلایا گیا سی مسالاہت دی خاطر کہ انہوں کی سلاح کرا آپس گل رفے دفے ہوئے اما پاک جنگ واسطے نہیں سکیں گئی جیڑے آگے نے اما پاک جنگ کی نوز یا سی حضرت سدیا حضرت بی بی گیا تھی کہ مولا لی سرکار واسطے بھی قابل احترام نے حضرت زبیر واسطے بھی قابل احترام نے یہ ماں جب میں جان کے آخر پتر اپنے چڑو تر لے رادہ ترک کر دیں گے سولہ ہو جانی ہے انہوں نے اس واسطے سبیا جائے سمجھ آ گئی نک نہیں آئی سنیاں سنائیاں گلیں یا جھوٹیاں تریخان پڑھ پڑھ کے اردو دیاں دیا بکواسا کیتنے سی اداخاک پاک گھر ازواج متارا تم بہا تل منی کدی بھی ایم کیا نہیں کہ نوز احمد فوجا سالار بن جان جنگ لڑن توجہ ہے کہ نہیں اچھا اس جنگ دا سبب قتل عثمان سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دا قتل بنیا حضرت طلحہ حضرت زبیر وہ خطا اجتحادی دا شکار ہو گیا غلط فہمی دا کہ مولا علی خلاف سنبھالنے اسمان غنی کے قاتل نہیں نپیا مولا علی یہ آخر رہے کہ زور چڈے وڈے خلیفے قتل کر گئے نے وہ کوئی معمولی شہر نہیں مینو کو پیر جمان دو میں نپ لے بس این غلط فہمی غلط فہمی بھی حضرت مولا علی والے موقف والے پاس رجوع ہے اور آپ سرکار دی کی باعت برحق سمجھے سمجھ نہیں جو لگی سی جنگے جمل جنگ سفیم سی, سی سیدنا سید مولا علی دے درمیان یہ قتل عثمان اسمان غلط فہمی تو ہوئی سی حضرت فرمان عقیدہ بیان فرمان کہ جنگے جمل و سفیم میں حق بدست حق پرست امیر المو منی علی کر رم اللہ وجہ دونوں جنگا حق کا پاسا مولا علی دا سی. مگر حضرات صحابہ کرام جڑے اس وقت مخالف بنے خطا غلطی خطا خط سی نفسانی خطا نہیں سی انہاں اپنے ولو بڑی سوچ بچار اسا شریعت دے مطابق کام کریے لیکن انہاں نے وہ گل شریعت دے خلاف ہو گئی سوچ بچار باوجود بھی خطا اشتہادی یہ بھی مثال دیندے نے جیوے دی حکیم مریض دے لگتا ہے سند یافتہ کیوں نہیں پھڑی دا کہ میاں میری تیت چنگی سی تقدیر لوگ اج ہو گیا خطاشتہ کا ہی وہ مطلب ہوں کہ وہ اپنے والار کر کے سی چلنے اللہ تعالیٰ دے پاک محبوب ہے خطا اللہ تعالی ایک سواب در جیس نی پہ دوہرا سواب دتل یہ نکل جہاں صابا خطا کھا گئی خطا کھا دی نبی دی زبان کے مطابق انہوں نے گنا کی بجائے الٹا ایک سواب لبنا ہے جس کی وجہ سے اجتحادی خطا سے جس کی وجہ سے ان پر تان زبان درازی سخت حرام ان کی نسبت کوئی کلمہ اس سے زائد گستاخی کا نکالنا بے شک رفظ ہے خطا اجتحادی تو علاوہ ہو اور کوئی لفظ بےد بھی گستاخی کا کھولنا ایشیا ہونے کی نشانی اور خروج خروج از دائرہ اہل سنت جہاں کوئی زبان اس تو علاوہ کھولے گا اہل سنت تو بار تو کسی صحابی کی شان میں تان و توہین کہے انہیں برا فاسق ماننے نعوذ باللہ ان میں سے, سے ہے ہے آخ کہ واقعی ٹھیک ہے اصنے ہوں تو سمجھو پنجویں نشانی سننی کی آ گئی جی اتنے آپ کو بلبان درا نکل لگ پائے حضرت طلحہ حضرت زبان کوئی نشانہ بڑھاوے یا سید بارے سکار بکواس کرے سمجھ لو اے یہاں تو ٹھیک ہے کوئی پچھان کے نہ ہوئی آہ! نمبر چھ سادہ سال سے درجہ اجتہاد مطلق تک کوئی حاصل نہیں ہے بے وصول درجہ اجتہار سدیا تو اجتہاد مطلق قرآن حدیث اپنے اصول قوانین بنا کے مسئلے کڈنے ایج اجتہاد سدیا تو بن دے یہ صرف شریعت امام امام اعظم ابو حنیفہ امام مالک امام شافعی امام احمد امام سفیان ثوری امام اوزائی انج دے تحد لوگا نو حاصل سی انہوں تو بعد اے دروازہ بند قرآن حدیث دے اصول قوانین قوانی لڑا کے مسائل کٹنے والا کم سدیاں بند ہے باقی سب لوگ امام پیچھے چلنا فر رہے تکلید کرنی فر رہے گمراہ بد دے وہ جہاں نے ہم کسی امام کی تقلید نہیں کرتے ہم خود قرآن حدیث میں داخل ہوتے ہیں امام اہل سنت فرماتے ہیں یہ غیر مقلدین کا تولا واپیوں کا یہ ہے گمراہ بد د جا تکلید نو سمجھے, لو امام سمجھو سمجھے سمجھو سنیے جڑا نہ سمجھے سمجھو سنی نہیں سمجھ آئی نہیں آئی تے اچھا مجھ تحد ہون کا امام آزم دے مقابلے میں دعوی کون کرتے ہیں جنہوں نے قرآن پڑھنا نہیں نال آمان نا جب بھی قرآن پڑھتے ہیں نا سورت انہوئی وابی ہواچی کا کشمیر دا بالکل سور ہاں بالکل ایک را تو پھر اللہ تعالی دے قرآن جا ظلم کرتے ہیں ہاں ٹوٹ مراد قرآن جا ہی نہیں. او نو قرآن سیدا پڑھنا نہ آئے یہ آخ مجھے امام آدم کی مجھے ابو اینشا کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں تو خود قرآن نکال گا سارا کچھ تو پھر نکال جی نکالتے نے ہاں جی قرآن میں سے سب جو نکالتے ہیں جی, جی. جی. تصویر فوٹو بازیا سارے تحت سارے آرام کام کی جان گے موڑ بھی گاٹیا والے کھڑے نے ہیں ہمیں بھی ضرورت نہیں ہے کی سمجھنا انہوں جی کافر نہ کہہ چھڑے جی مت کافر آخو آد فتوی دیر آ گراہ بدی نکیا کافر نہیں کھڑا جائے غیر مقلدین گمراہ بدین ہیں گمراہ کا درجہ کافر تو تھلے ہاں ان جیڑا کوئی تو رسالت کرے وہ کافر ہو جائے وہ پھر وہ کی بہن جہاں کرے وہ بریلویا چو کرے تا بھی کافر ہے نمبر سات اہل سنت صدہا سال سے چار گروہ میں منحصر ہے جو ان سکھارج ہے, ناری ہے. سنت دے دے اندر چار گروہ بن گئے سال تو چار گروہ ہنفی شافعی مالکی ہمبلی آپ فرما نے انہوں چار گروہ تو باہر جڑا ہے او گمراہ ہے. چار گروہ تو باہر جہاں ہے او کونے. گمراہ ستو نشانی ٹولا یار کہاں سے نکل آیا دیکھو شریعت شریت ہے چار شریت کتوں بن گئی حضرت فرمند ایک گمراہ بدھاتی ناری یہ ستویں نشان اچھی وہابیا کا محلے میں امل ہندوستان نے اندر ارب اللہ حدرت فرماندے نے ایک گمراہ تداتی ناری ہے ہاں یہ ستویں نشان اچھی وہابیا کا محلے میں امبل ہندوستان نے اندر عرب دے اندر وہابیا دا پہلا استاد یعنی وحابیت دی تعلیم دن آبن ابد الحاب نجدی اور محلے میں سانی ہندوستان دے اندر استاد وحابیت دی تعلیم دن اسماعیل دل مسنس تقویت المان جنو حضرت لکھتے ہیں اپنے کتابیں تل ایمان تقویت ایمان انہیں نہ رکھے آلہ حضرت قاف دی بجائے فے کر دیں فے تقویت دا مانا ایمان نو مضبوط کرنا, کرنا تفویت دا مانا ایمان نو فوت کرنا تفویت تقویت ایمان دسنف ابد الحاب نجد دونوں سخت گمراہ بدین تھے جا بندہ ادا میں سنی ہوں ان بارے دس خیال ہے یہ گمراہ بدین ہے سن کے نہیں جی آخ واقعی گمراہ بدین سن دو اسمایل دل بھی نجدی وڈا یہ دونیں ہیں گمرہ جی ٹھیک ہے واقعی گمراہ سن سمجھ اٹھویں نشانی جی آخ نانا نانا وہ بہت بڑے بزرگ تھے سمجھ بڑا بئیمان ہے سمجھ نہیں آئی ان سویا نال کوئی تعلق نہ ہو سی نو نمبر تقویت کتاب اسماعیل اور دی دوسری کتاب سراط مستقیم اردو مل دو مل روزی یک روزی ایک رسالہ لکھا سی جس لکھا اندر لکھیا سر خدا جھوٹ بول سکتا ہے فارسی ہے فارسی در اصل رسالہ ہے بالکل چھوٹا جا تنویر اے بھی ان دی کتاب ہے اسماعیل دل اے یہ سب سری دلال گمراہیوں اور کلمات کفرییا پر مشتمل ہے یہ پوچھو کہ میاں اے کتاباں ساریاں سڈے نزدیک اہل سنت نزدیک گمراہیوں پری تے کفرییا کلمات نال پرینیا تیرا کی خیال ہے کتاباں باقی ایویں جی وہ آخ نہ یہ کتابیں بہت اچھی ہیں سمجھ لو سنیاں تو باہر ٹھیک ہے دس نمبر میات مسائل اسحاق دہلوی مولی اسحاق دہلوی کتاب لکھی سی میات مسائل سو مسئلے فارسی در اعلیٰ سرماندے غلط مردود مسائل اور مخالفات اہل سنت و مخالفات جمہور سے پر ہیں یہ کتاب ہاں جی یہ پوچھو کہ وہ میت مسائل کتاب جہی دے بارے تیرا کی خیال ہے جی آ کے ٹھیک ہے تے سمجھا جی گمراہ سنت چوں گی نمبر انبیاء علیہ سلاۃ وسلام اور اولیا قد ہم سے استمداد و استعانت اور انہیں وقت حاجت تبسل و استمداد کے لیے ندا کرنا یا رسول اللہ یا علی یا شیخ عبد القادر الجیلانی کہنا اور انہیں فا... واسطہ فیض الہی جاننا ضرور حق و جائز ہے نارا حیدری hmm! خالی جڑا نا صحابہ تو ج کرو جئی چا یہاں لگتا ہے رشیا کے اقیدے دا جدو اپنا حق چار یار آنے تو کیا مولا علی نہیں آ میری گل نہیں سمجھے جی تصای کلہ دے جی پھر یا بکر بھی آخر کرو یا لی اونگے تے یا بو بکر نہیں لو بخر تحقیق یہ نعرا شیاں علہدہ کیا علحدہ شیعہ یہ چارا دی تباہ بچو تا کر کے ملنگ جتنے بیٹھے فکائے کرام نے لکھا ہے لکھے فکای کرام نے لکھا ہے مولا علی حضرت حسن علیہ سلام نہ کہتے ہیں جی یادہ کر کے شیئر نے مشابت جائد کتوں مولا علی بھی خوش ہو سارے تھا با خوش ہوا چاہوں گا سلام اولیاء کرام تو مدد منگنی انہوں ضرورت وقت وسیلہ بناونا اکھنا غوث پاک میران کار مدد یا رسول اللہ اکھنا یا علی یا علی یا شیخ ابد ال جیلانی یعنی یا علی با مراد با مراد وقت توصل حاجت دے وقت لوڑ دے وقت کوئی تکلیف ہے وظیفہ کرنا یا علی یا علی وظیفہ اس وقت نارے جدا نہیں کرنا فرق سمجھا جی میری گل کا جدا نہیں کرنا وقت جی وقت استمداد کوئی کہ حضرت بکر صدیق اپڑ میری مشکل حل کر. کرے آپ دے نام مبارک دکھے مولا علی یا شیخ ابد ال کادر جیلانی شاہ لیلہ شاہ یا شیخ ابدل کادر جیلانی شاہ جی مشابہت ہو شیعہ وہ نہیں کرنی نارا وکھرا مارنا مشابہ جی اللہ سلام نہ لکھنا مشابہ یا مشکل کے وقت آپ کو پکارنا غوث پاک نو پکارنا مولا علی نو پکارنا نبی پاک نو پکارنا کسی اللہ دے پیارے نو پکارنا یہ بالکل برحق تے برہق ہے جیڑا جہاں برہق جائے سمجھے والی یارویں نشانی پائی گئی ہے جیڑا آخر نہیں بھائی نہیں نہیں یہ تو شرک ہو جاتا ہے بھائی یہ شرک ہو جاتا ہے کوئی مدد نہیں کر سکتا سمجھو یہ یعنی اہل سنت تو بھر ل بارہ نمبر عالم میں انبیاء علیہ السلام اور قدس پدسرار کا تصرف حیات دنیاوی میں اور بعد وصال بھی بات الہی ہی جاری اور قیامت تک ان کا دریائے فیض موجزن رہے گا <سلام> کیا مطلب فرما دیں جہان کے نبیہ نبیاں ولیاں پاکاں کا تصرف جی دنیا کے اندر وہ فیض دیں اندر قبر جان تو بعد فیض دے رنگ فیض کرتے ان روحانی جاری تک جاری رہنے آ فرما دے جا بندہ اے نظریہ رکھے ملے برحق کے گل سمجھو سنیا دی بارہویں نشانی پائی گئی ہے ٹھیک نہیں جڑا آخے نہیں بھائی وہ مر کر ختم ہو چکے ہیں اب وہ قبر والے جو ہیں وہ فیض نہیں دیتے کیا لینے جاتے ہو ادھر کیا دعا مانگتے ہو سمجھ لو یہ بار سمجھ نہیں, نہیں. سنیاں دی پچھان تو کراو نا پھر پتہ لگے بے چشتی واقعی سنیت تو باہر ہے مینو ایک ملا آنیا تو, تو باہر ہے میں دخل جے سنی ہوئی تو, تو میں سنت جیسے خدا مینو نے درد کتیا رکھ لو میرے واسطے پتی ہے ہاں 13 نمبر عام اموات احیا کو دیکھتے ان کا کلام سنتے سمجھتے ہیں سماع موتا بر سماع موتا حق ہے پھر اولیاء کی شان تو ارفع وا ہے ارفع وا ہے فرماندے نے عام مردے جلے عام مردے ہندے نے اے زندیاں نو ویکھدے نے انہاں دیاں گلاں سندے نے مردے دا سننا بر حق ہے اے تے عام مردیاں دی گل اللہ مایا کافر بھی ہوئے نا کافر بھی ہو چیڑی جا پوے نا پتا ہوں نر بیٹھا یا مادہ بیٹھا مردے تو ہوں دسو ہو اللہ دلی کن شانہ کا کیا مقام ہے کیوں نہ پی خیر ایک موضوع ہے آلہ ورت پورا الموات مواد احاؤ مواد پورا رکشالا کتابی جس دے اندر اس مرد خدا سمندر جو چلیا ہے نا دیتے نے دلیل دے اندر ثابت کر دیتا ہے کہ مردے سنتے ہیں جو نہیں فرمائی نے <تصفيق> چودہ نمبر اللہ عز و جل نے روزے اول سے قیامت تک کے تمام ماکان و, و مکول ما ایک ایک ذرے کا حال اپنے حبیب اکرم صلی اللہ تعالی و صحاب صحابہ وسلم کو بتا دیا علم ان تمام پائے ہر زرے دے ہر ذرے, دا ہر ذرے دا علم اللہ تعالیٰ اپنے حبیب نے چی ایک کنویں نشانی ہے جیڑا آخ نعوذ باللہ من ذالک حضور پاک نہیں تھ جاندے تھے نوز ذالک ہار کو مو گیا تو نہیں تھی پتا لگا تے فلان سمجھ لو اہل سنت تو باہر پندرہ نمبر امکان قدب اللہی جیسا کہ اسماعیل دہلوی نے رسالہ یا کروزی اور اب گنگوہی نے براہی نے میں مانا سرحیح دلالت ہے اللہ تعالی کا کدب قطعا اجماعا محال بذات ہے مسئلہ خلف وعید کو اس ناپاک خیال سے ہلاک کا نہیں اللہ تعالیٰ کے جھوٹ کا ممکن ہونا باللہ منزال جیسے اسماعیل یک روزی دے اندر لکھا ہے اور پھر رشید گنگوہی دیوبندی نے براہی نے کاتیات لکھا ہے کہ خدا کا جھوٹ ممکن ہے آپ فرماتے ہیں اے ماننا ایک مننا سخت گمراہیے چٹّی کھلی اللہ تعالی کا جھوٹ محال بسا کتن محال نہ ممکن جنے ان سننی منی جڑا کہ نہیں جی نہیں جی جی وہ بول سکتا ہے لیکن بولتا نہیں وہ سنیت تبار ہے سمجھ آ گئی نا کہ نہیں سولہ نمبر شیطان کے علم کو معاد اللہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علم سے زائد وسیع تر ماننا جیسا کہ نے کاتیا خلیل رشید گنگوئی دی دی سے لکھیا ہے اسریح دلالت اور توہین حضرت رسالت علیہ افضل السلامات و یہ اکھنا کہ نبی پاک علم تو شیطان د علم ود ہوئے نوز بلّہ جیو کہ براہی نے کاتیا دیوبندیاں دی کتاب لکھے گمراہی ہے حضور دی توہین افرے منے سمجھو اس نشانی ہے جہاں آ کہ نہیں یہ توہین نہیں ہے یہ ٹھیک ہے وہ سنی ستارہ مجلس سے میلاد مبارک اس میں حضور کی پیدائش کے وقت وقت پیدائش شہری کے وقت کھڑا ہو جانا تعظیم میں جس طرح سدہ سال سے حرمین محترمین میں میں شاع وائز ہے, ہے لیکن بشر شرائط دے نالو ایسی محفل جڑی شرائط پوریاں حرام دے کماتو ایسی محفل جائز ہے اور سنوے آلہ لکھا ہے ایسی محفل جائز ہے نیت چنگی کرو گے تے سواب پاؤ گے نہیں تے نہ کوئی گناہ ہے نہ کوئی پکڑ تے پوچھے نہ کوئی واجب ہے نہ کوئی سنت ہے صرف جائے وے جائے وے اینو حرام تے ناجائز نہیں آکھنا جائے رکھنا میں نو میں پوچھنا انہاں بلوندیاں تو تے اس قوم تو جنہ ملاد دی محفل مناون خدا دے فرض دے برابر جا رکھیا ہے کوئی ملہ آندے نہیں بلکہ فرشتوں دے اوتے آندے نہیں اوہ تیرا حج قبول ہوے نہ ہوے تیری نماز قبول ہوے نہ جس محفل ملا دت میں ڈھری ہر سورت قبول ہے ارفان شاہ بھی آدھا اچھا ان پوچھنا پھر عرفان شاہ نو کہ تین آواز آئی تو ہی کہ وہی آئی عرفان شاہ لند لطیفے رہی مولے آ گیا بحث کرد کاٹ بیٹھا آٹھ کے تٹ کے میں سمجھ گیا گل ہے یہ جاسیا بیٹھا مینو آ میری امریکہ ہوں میں نپیا پھر ہاں میں کڈا اندر جڑا یہودی اپنا پیشاب ابال دے پیا وہ سامنے آنا چاہیے کہ کی ظلم کیتی جانا ہے کی کفر پکی جانا ہے میں کہ پاکستان کی گل ہاں میں کوئی قانون خلاف نہیں آتا ہے بالکل نہیں میں کہ ماں اپنی نو کوئی جناح روک سکتا ہے وہ جی نہیں روک سکتا میں کہ بس جی میںر صاحب حق کا بکا نہیں میں کدو اکھے اتے اسلام کا قانون میں آخیا تیری موج کٹا مجھے شکتا پہ یہ چھتی بندے کھڑے نے کیوں میں آخی ہے جی آؤ نے آخی ہے تو کوئی قانون اسلام کے خلاف ہے نہیں تو میں کہکستانے میں تلے ہوں کل ہی اتیا گیا ہے کی بیان کرن گیا ہے بابا فیملی ہوسال دیتی میں کہ یار یہ دسو ایک بندہ پیشاب پیا کرے ادھر منہ کر دوں پھر بولو دولو بندہ پیشاب کر رہا ہوتے گزرتے جی یا پرا ہو جائیں جے جی. نال دا رہا یار بندہ پشا پ نا میں <laughs> <laughs> <laughs> سڑک جڑے کڑے ہوں تو جڑا جافان شاہ پہ جد اتر دے فیملی سمرت فیملی کی رنگ لا جان بجور لعنت بھیجا میں قسم خدا نہیں کر کے نا میں تاحت کی میں پھر وہ مولی ہو جی سا ہی, <laughs> ہی اندر پیا خدا بندے فون شا پیا کہ بس وضو تیرا قبول ہوئے نہ ہوج ترا قبول نماز تری قبول ہو اور میں پوچھنا فرض قبول نہیں واجب قبول نہیں سنت قبول نہیں تے پاک کوئی نہیں ہوئے نہ ہوئے تے جائز کام بلے بلے اچھا جائز کام جڑا ہے وہ فرض تو بھی ہوتا ہوندہ ہے اے اللہ حضرت پہ لکھ دے حضرت نے جائز دا درجہ دتا ہے اوہی شرطہ لال آپ فرما دینے جو مال حرام دا ہوئے نا مال حرام دا تے محفل کرنا ملاد دیو اس دن آل فرمایا الٹا گناہ تے لانت اتنے الٹا گنا لال فرمایا اللہ پاک اللہ فرمادل اللہ پاک اس کا حبیب پاک اک پاک تو سوا قبول کرلیت قبول ہو سکے بے لگامے مولا یہاں ویکیا یار کوئی مرے نہ مرے سڈے پانچ کھڑے میں فل کے اندر سڈا پانچ ہزار خرا ہوں سڈا ہزار خرا ہوں اصا آخیے تج تو گیا سر لبیا گیا حج تیرا نہیں قبول ہوا اج ملاد قبول ہے جا کیوں بھائی حج تے نے اگلے تو فرمائی نے حج تے نے اگلے ملاد دے نے حالات نام تو آدھا انہوں نے کوئی پتہ نہیں کے خدا دے بندے اوے لانتی بڑے سور ملہ تیار ہوئے خدا دی پتہ نہیں کی, کی, کی جاندے خیر میں آخ میں آخیا سارے برل راتوں سنو گے ہاں کیونکہ ان پتہ ہے سارا ٹکر پانی جی میں جاکر نہیں زاکر زاکر آنکھ نے او مو نماز تیری کرو لے نہ مجلس قبول ہے حسین تو قبول ہے کیوں وہ پتہ ہے میرا ٹکر پانی تے مجلس نہ آ لینا یہ لانتی میاں سارا کم ایبالیا ہوا ہے ہاں یہ مقصد صرف خوش کر کے روپیے لینا چلو گیارہویں شریف کی نیاز اموات یعنی مردیا واسطے فاتحہ ارس اولی جڑے سازا مزامیر وغیرہ منقراج سے خالی ہو سب جائز و مندو ارس وغیرہ بھی جائز لیکن بشرتے ساز ناچ گانے وغیرہ جو کچھ ارسا دے بدتمیزی ہوں نہ ہو یہ حضرت شرطاں لائی جی دتا دربار ارسے جو جناب خانہ وہ بھی کٹا ہوں جو مراسی ہوں کٹے ہوں جو بکی جانے بکی جرس کے خلاف یہ میلے بنے کھڑے ایسے یارویں شریف مردیاں فاتح جائب سمجھے بند جیب جنا ہرام حرام ہر میں سمجھو سننی نہیں انی نمبر شریعت شریعت دے طریقت دو جدا نہیں ہیں شریعت اتباع تو بغیر اللہ تعالی تک وصول ممکن نہیں جہا یہ آخ کہ شریعت تریقت یہ عشق کا راہ ہے وہ شریعت راہ ہے اللہ حضرت فرماندے سمجھ لو یہ سنی یہ ہوں کنے پیر نکل گئے جہاں آتے ہیں میں لے گیا میرے تیناض نہ ہو جی باقی ہے سمجھو جنہیں چیر اکل قائم ہے نبی پاک شریعت حکم لاگو نے باہیں بندہ سیر, یعنی عبادت کردیا کردیا جنوج پا جائے جیت باقی پہنچ کے شیتان ہے لکھتے ہیں لکھ اچھا وحدت وجود برحک وحدت وجود کا کی مطلب وہ تیج باہر ہے وہ اللہ تعالیٰ دے ولی جان دے جینا نو کشف دی دولت اللہ تعالیٰ نصیب کی تیوں دی باقی اے سمجھنا کہ مخلوق اور خدا ایک ہے اے نوان دنے اتحاد اتحاد مخلوق تے خالق دا کہ خالق مخلوقی کوئی شاید ہے اے وی کفر تے شرک چٹا اور اے سمجھنا کہ مخلوق دے وچ خدا وڑی آئے باب فرید چھ وڑی آئے کسے دے وچ وڑی ہے یہ کفر حرام شرک اے عیسائی دا کی بھائی وہ دے حضرت عیسا خدا بڑھیا مطلب تو مسئلہ ہے جہاں بلرگ رکھ دے کہ فکیر دل چ خدا وس دے اس دا مطلب یہ نہیں کہ خدا رچ وڑے اس دا مطلب یہ ہے کہ فکیر دل چ خدا دی محبت محفت ہوں ہاں چالا ہے پھر نالا بولیا بیٹھا توجہ بولو سبح اللہ انہیں روکیا پھر وہی خیر انشاءاللہ شاء اللہ رٹ جا کے بولو سبح گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی یہ جڑان دینے کہ فقیر کے دل میں خدا رہتا ہے اس تا مطلب خدا تعالیٰ دی محبت معرفت وہ فقیر دے دل لے چندی ورنہ خدا تعالیٰ نو کسے دے وچ سمجھنا چٹا کفر چٹا شرک جننے نبی پاک دی ذات دے وچ خدا بڑیا سمجھا ہوئی کافرے سمجھ آئی کی نہیں آئی ایک کوئی لانتی جاہل دے پتر وحدت موجود ہے جی کی؟ اے کتا باللہ، اے کتا بھی خدا ہے سب کچھ خدا او او ہی او اے مانا ہے موجود نہیں نے مطلب ہے ہی نہیں، اے مطلب لینا چافرے آدر بناوٹی صوفی جو کچھ دے ہیں کہ میں بھی خدا, خدا, ہاں دا دا خدا, خدا, خدا, خدا دستا پیا خدا دستا پیا میں ایک چوچا جاؤٹ خلوتا اتری دے جی جہاں اپنے پیو نو آخ آخ تیری جیارت کر جی شان پانی تے۔ حا سلام رب فرماوے لن ترآی تینگ نہیں ویک سنا چوہے کا پوترا تیک رب نتان کٹولا ہے کا کرٹولا ہے چند بولا رفی والے کوئی تعلق نہیں ہے ملہون وا جب قتل شریعت نبی ہوبی مرتد جنہاں نو ڈئی دھوڑ دا پتہ نہیں آ نو رب وکھاوا پھیکٹے مو ہونے؟ رب دنیا میں دیکھے جانے سے پاک شتاب شانل کٹے پوتر ایک وہ نبی پاک نے فرمایا مرانی را نہیں حق جن میں مینو دیکھا انہیں حق نیک میں اوتری دا جاہل دا حدیث دی دی پڑھنی نہ الحق. الحق. سن ادھر خدا بن بیٹھا <laughs> خدا چنگا ہے تینو آ شاہی ادھر مرا خدا ہوا. خدا سارے خدا سے آؤں جاندی شاہ کو نہیں من ری فکرال حق دا مطلب ہے میں کہ پوری حدیث پڑھ جن مین پکا میم ہے شیطان میری سورت شکل چ نہیں آ سکتا یہ نبی خواب ہے کہ جا خواب عادت کرے گا میو ویک پکا اتنے حق باما نہ پکا مطلب یہ حق باطل دے مقابلے بولیا گیا ہے کہ جن مینو ویخیا ہے کیا مطلب کہ سر تو پیرا تک میرے باطل والی کوئی گل ہے ہی نہیں میں سراپا ہدایات سراپا حق ہاں توجہ نہیں فرمائی نے کیا مطلب ہے اس حدیث دا ہاں, ہاں جی؟ شاہ باللہ دہڑی بنا کے نا آجو ہاں نہیں کرتا کیوںکہ میں الا لکھا ہے ہاں ہاں دڑی داڑی اپنی اصغر او سلطان جی آج داڑی میں ای دا غسل بھی نہیں کرتا ہونا کیوں آکھے اے مٹ جائے گا اللہ میٹ جائے یہ تو اڑے پیر نہیں اگلے دن آخیا بابے فرید تقریر کی تھی پاک پتن شریف میں جی تو فکیر پیر ہوئے بابے فرید ورگا تو ادو بغیر سڈا گزارا نہیں جے پیر دے ہوجر ورگے تو نال دال گزارا نہیں یہ ایمان دے قاتل ساڈے نہیں بن سکتے کچھ سمجھ آئی کہ نہیں آئی تو او ایمان تو فارغ نے تو آکھے گا سنی ہے کیوں آخے پیر باہو وہ تھڈو مرتا تو بڑے پہن تو ہلے پیر بہو سنی نی رو آخری ویویں نشانی ندوہ سرمایہ دلالت و مجموعہ بدعات ہے گمراہوں سے میل جول اتحاد حرام ہے ان کی تعظیم ان کے رد کا انسداد لعنت الہی کی طرف بلانا انہیں دینی مجلس کا رکن بنانا دین کو اٹھانا ہے ندوا کے لیکچروں اور رو لیکچروں اور داد میں وہ باتیں بھری ہیں جن سے اللہ رسول بیزار و بری ہیں جلال اللہ تعالی وسلم کیا مطلب ندوا سی ندو تل ایک مدرسہ سکول کا نومانی سوگیری شبلی نومانی بنایا سارے فرقے والے ایک ہو جاؤ اتحاد کرو کسی دے خلاف نہ بولو اے اے اے یہ مدرسہ سی اس مقصد دے تحت آلہ حضرت نے فرمایا او سراپا گمراہی دا گھر بد ملبا میل جول اتحاد حرام جیڑا فرمایا ایک گل نے کہ واقعی بد ملبا اتحاد نہیں ہو سکتا سمجھو سنیو نامنے سمجھو سنیو بارے میں پوچھنا دے نیازی تے متحدہ مجلس حمل والے ملا مدارے کیتی کھڑے نے آلہ حضرت مطابق سنیو بار بار آن گیا درتا لے دے گیا اصا بھولے رہے ہاں گیا پکا نہیں وہ چڈیا اصا سمجھا سی کوئی نہیں آئے گا پر یہ کون نکل آیا جی اللہ میں اقبال دی قبر کلوتے نے نا میں آخوا اتریو جی تک پتہ لگ جائے اکبال کیتی کی قبر دے پیرا دجائے یہ قبر پٹ کے وچوں کڈ کے سمندر سٹو گے ہے اگر از خود بردرے ہو ہم بچو بچ دے کے آخر حقیدارت بخر ہو گرے آدھا ہے اکبال روبائی اقبال میرے کو پہ میں موجود وہ آکولی جے تو ساندھے جے تے عزت جو ساڑی بنی کھڑی جو ہے یہ سب سانو انگریزہ دیتی ہے ساڑی ترقی انہیں نہ آلے ساڑی عزت انہیں نہ آلے تو پھر وہ اندھا خود منہ جز بردرے ہو اپنا متھا خدا دے دربارج نہ ٹیک جا گھر مارا اگے سنو سرینہ سرینہ ہم بچوں بچ دے کے آخر اپنا ڈھوہا اپنی ٹوئی اگریزہ اقبال آلہ اقبال تو بہت مہذب آدمی تھا یہ ٹھوکا پہ کٹ دہذب دا دا دا سریرا سرین سرین سرین جانے ٹوئی نا سری ہم بچو بچتے بندتے کا آتھر بنا حق بنتا ہے وہ کلا بھی تولندر اکبالا رب قبر کرا ٹوئی مرا اگریز تو ٹوئی <دو> برا <تصفح> لا ایمان نال کر لال دسو یہ پتا لگ اللہ اگر گل کر کے نال یار میں بانڈ چھوٹو میں ربانی مسجد میں لکھ کے نہ میں اپنے استاد کی بلا یہ کلندر ہاں جہ دشمن اسلام نو دی کر خاطر یاد نے کلندر بندہ یہ مطلب ہے کوئی کلندری رنگ میرے چڑیا ہے فقیری کوئی نہیں میرے کو نشانی لیکن پو ایک رہ گئی ہے کچھ نشانیا دسیا دے وہابیا کہ وہ وہابی ہوا جن ہو گیا مسلم مردیا کا سننا اور مجلس ملاد مبارک اس کا جواب یہ ایپل خارج نہیں آخا گے فروئی مسائل ہوں سنت تو خارج, اہل سنت تو خارج لیکن یہ آلہ حکرت نے ساڑے ہندوستان جی بہبی کی پشان ہے جی کوئی محفل ملاد نو نجائز علاقے کا نشانی یہ مقصد ہے الگ رکھتا اس طرح مردے کا سننا نہ سننا یہ بھی فکاخلافی رہا ہے بال فکا سہن بھی مطلب مردے نہیں سنتے اگرچہ سہی مغربی ہوئی لیکن گے لیکن سنی ہدلا کرتے اسی طرح گیارہویں شریف یہ بھی اختلاف مسئلہ کر صاحب کوئی فک فکاچ کسی اس کے خلاف لکھیا تے اس نال اینا اسی کہیں خلاف بول دا بیکھو کہ نو کے تے نکلے اس جہاں چند نشانیاں فروئی دسیا جی اصولی نشانیاں دسیا جیت والے رافلیاں شیئن کے بارے وغیرہ وہ پکیا نے جمائی نے حا <سؤال> با نارائن ساد فرما ہر شرط مح فرما دشمنان اسلام فرما بول بالکل <سؤال> نو نو بنا سکولی کا مطلب ترقی تعلیم شعور سمجھے ہاں جی جاس رہے حرام سمجھے لانا سمجھے بےغرتی سمجھے کفر سمجھے وہ سکولی مسلم ہے ہاں اللہ اقبال میں بلی نہیں منتا کیوں مننا اس واسطے منہ بچ رہا ایک مخالف ہوا تو منجو نہیں فرمائے مسلم سکھلا تو جی نبی دگڑا سا بران دینے نبی دشمن دینے نبی دشمن ہے, دین کی بھران ہے دین دشمل دین دشمل ہر کفر دے پجاری قرآن تو ہے نسبے انگریزی اقل ماری کافر مسلم مسلم دے اگلا تو راج ہے دشمن نلا کے اپنوں ہے مرا دے دشمن گھر بلا کے اپنے اپن مرا دے عزت دین دے کے ہر ملک نو بچا دے کا فر آگے ہے تر سی بلا ہے مسلم سکولی دے دین نبی دا جھگڑا